مئی انیس سو اکسد کی انتیس تاریخ ہے اور جاوید نامے کے درش کے سلسلے میں ہماری دوپری نشست ہے میں نے اپنی پہلی نشست میں یہ عرض کیا تھا دنیا میں فکری طور پر اور اس کے بعد یہ جسے یہ داخلی دنیا کہتے ہیں تصویر والے اس میں جو سب سے بڑا الجھاؤ پیدا ہوا ہے وہ پلیٹونک تھیوری جو ہے آئیڈیلزم کی اس کی وجہ سے جو پیدا ہوا ہے تفصیل تو, تو اس کی لمبی ہے لیکن مختصر الفاظ میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ آف کنکریٹ ڈس ایگزٹنگ یونیورس جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ایگزٹ ان ریالٹی اٹ از آل اے یہ ایک عالم امثال ہے دی ورلڈ آف آئیڈیاز وہ کہیں ماورہ ہے اس یونیورس کو یہ وہاں ایگزٹ کرتی ہے اور یہاں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ اس کا سایہ ہے شراب ہے یہ ہے اس کی پلیٹونک بظاہر بڑی انوسینٹ سی نظر آتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارج کیا ہے گزشتہ اڑائی ہزار سال سے شاید ہی کوئی سوچنے والی دنیا کی قوم ایسی ہو جو اس سے غیر متاثر رہی ہو فکری طور پر یہ جو آگے بڑھی ہے تو اسے فلسفے میں آئیڈیلزم کہا جاتا ہے آئیڈیالسٹک فلاسفی <تصفی> یعنی خود فلاسفی کی دو بنیادیں دو قسمیں اس میں ہو گئی ایک تو مٹیریلسٹک فلاسفی اسے پازیٹیوسٹک بھی کہتے ہیں پازیٹیویزم مٹیریلزم کنکریٹم وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو کچھ ہے یہ دار حقیقت ہے اور یہ آئیڈیالسٹک فلاسفی جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ ہے نہیں یہ مٹیریلسٹک فلسفی والے بہت تھوڑے سے ہیں عجیب بات ہے اور یہ فلسفہ جتنا زیادہ گہرا امیر اور بلند کہتے ہیں وہ سارا آئیڈیالزم کا فلسفہ ہے اصل میں شاعری کے لیے بڑا میدان اسی ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے تو شروع سے ہی بڑے بڑے فلاسفر یہ جو نظر آتے ہیں یہ سارے آئیڈیلسٹ کے چلیے فلسفے کی دنیا میں اس نے یوں سوچ لیا تھا کیا یوں سوچ لیا تھا کیا آگے چل کے اثر آ کے پڑا جب اس فلسفے کو تصوف بنا لیا گیا یہ تصوف یہ کیسے بنا تو سب والوں کو اس سے کیا غرض کہ یہ ایگزٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو سبب والوں نے پہلی چیز تو یہ کہی کہ کیونکہ یہ ایگزٹ نہیں کرتی ان ریالٹی اس لیے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس, کے سات... اس کو سیریسلی کنسیڈر کیا جائے اس یونیورس تو پہلی چیز تو یہی آ گئی کم از کم انڈیفرنٹ ہو گیا ان کا ایٹیچیوڈ انڈیفرینٹ ہو گیا ٹوڈ دس یونیورس آف کنکریٹ یہ انسان کا انڈیفرنٹ ہو جانا جو ہے یہ بجائے خیش بڑی تقریب کی چیز ہو جاتی لیکن اس سے بھی آگے بڑھے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ ایگزٹ یہ نہیں کرتی تو یہ ہے کیا پھر اور یہ ہے جہاں سے تباہی ہماری آئی انہوں نے کہا کہ دس از آل گاڈ یہ سب کچھ خدا ہی کے مختلف روپ ہیں ایگزسٹ تو کرتا ہے صرف خدا اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے ہمیں یہ موجود ہی نہیں ہے اب یہ لفظ موجود ہمارے ہاں تو اور مانوں میں استعمال ہوتا ہے ان کے ہاں یہ اصطلاحات آ کہ وجود جو ہے ایگزٹینس جو ہے واجب الوجود صرف خدا ہے واجب کے وجود کے معنی ہوئے جس میں آپ نیسٹی ایگزٹ کرنا ہے آف نسٹی کے معنی فلاسفی میں ہوتے ہیں ایبسلوٹلی مست اس کی تو ایگزٹینس ہے جو ایبسلوٹلی مست ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور شہ موجود نہیں ہے موجود کے معنی وجود والی تو اب لا موجود الا اللہ یا لا موجود غیر اللہ یہ دیکھا آپ کے یہاں یہ والوں کے ہاں یہ عام فکرہ ہوتا ہے یہ. ان کی بنیادی یہی ہے کہ یہ کوئی چیز ایگزٹ کرتی نہیں ہے یہ سب نہیں ہے یہ یونیورس کی باہر کی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ سارے انسان بھی ہوئی ہیں تو بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں ہر انسان وہی بھئی خدا خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود خد رو کش خود بر سر آزا خریدار برامت برآمد بچے روان رواں آپ مٹی سے آپ چک آپ کمیار آپ بن لوٹا آپ آوے خریدے اواڑے پیر سے توڑ کے لاندے ہوئے پھر اس لوٹے کا بنا لے گا آپ یہ سب کچھ ضرور کر بیٹھ آؤں آپ کے نا رکھدہ ہے تاپ یہ جو ہے تصور یہ پلیٹونک تھیوری کے تابع ایران کے آتکدوں سے ہوتا ہوا ہندوستان میں آیا تو یہ ویدانت بنا یہاں آپ نے یہ چیز کہی کہ یہ جتنی یہ دنیا ہے یہ مایا ہے فریب ہے کسی نے کہا ایشور کیا خواب ہے کسی نے کہا اس کی لیلا رچائی ہوئی ہے یعنی تماشائی ہے یہ سارا ایگزٹ نہیں کچھ کر دی لیکن آتم وہ پرم آتما ہے دا ایبسلوٹ نیسری آسے میں نے کہا پرم آتما اور باقی جتنی بھی ہیں یہ آتمیں جو ہیں اس پرم آتما کے ہی یہ اجزا ہیں جو جہاں آئے ہوئے ہیں یہ وہی ہے جس کو ہم اوست کہتے ہیں یہ وہی تھیوری ہے جو ہمارے ہاں وہ بالکل وجود کہلاتی ہے یعنی وجود جو ہے وہ ایک ہے اور وہ صرف خدا کا وجود اور کوئی وجود ہے ہی نہیں نتھنگ ایکزسٹ وٹ ایور یو فیل ایگزٹنگ یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ وہی ہے صرف اس کے روٹ الگ اور ٹکرے الگ ہیں یہ ہے جی وحدت الوجود جو آپ کے یہاں اب یہ وہ تھا فلسفہ یہ آپ کے یہاں آ کے آگے لکھیں یہ ایسی جاد نہیں ہوئی جا یعنی خالص قخر کا فلسفہ یہاں سے ان راستوں سے آیا ہوا اور اس کے بعد آپ کے ہاں مسلمانوں کے ہاں آ کے یہ عن دین ہی نہیں بلکہ مغرب دین بن گیا منظور مذرا برداشتم استخا پیشے سدا اندازمین لکھتا ہے کہ ہم نے یہ مغز دین کا پا لیا ہے یہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارا یہ ہڈیاں ہیں جو ہم نے کتوں کے آگے پھیل دی ہوئی ہیں یہ جو کچھ بھی آپ کے ہاں باقی رہ جاتا ہے یہ ہے جی وہ دنیا اوست والی جو ہے پینتھیزم والی جو ہے اس پینتھیزم والی دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ جب کچھ نہیں کرتا مین بھی نہیں ہے ہیومن پرسنالٹی بھی ختم ہوگی اور سارا جو کچھ یہ مدار چل رہا ہے دین کا وہ ہیومن پرسنالٹی کے اوپر چل رہا ہے کہ انسان کی ایک ذات ہے اور وہی ہے جو معیار ہے اور مہبت ہے جب آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ گڈ اینڈ لوبل خیر اور سر یہ سارا کچھ جو ہے پرسنالٹی کے کانسپٹ کے اوپر ہے یہ کانسپٹ نہ ہو تو کوئی چیز اور باقی نہیں رہتی اور جب یہ کیفیت ہو کہ یہ ایگزٹ ہی نہیں کرتی تو معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا یہ اگر ایگزٹ نہیں کرتی تو مین یا جو کچھ باقی رہ گیا اس میں اور جو مٹیریلسٹک فلاسفی ہے جی اس میں یہ ہے کہ سب کچھ میٹر ہے جو ایگزٹ کرتا ہے بیانڈ میٹر کچھ ایگزٹ کرتا ہے یعنی وہ دوسری طرف اسٹیمسٹ ہیں ان کے نزدیک یہ گاڈ پرسنالٹی یہ سارا کچھ کچھ نہیں ہے یہ صرف میٹیریل ورلڈ ہے اور میٹر ہی کی مختلف فارمیں ہیں یہ ہے میٹیریلسٹک فیلوسفی جسے آپ پینتھیزم کہتے ہیں یہ وہی بات رہ گئی یعنی اس کے اندر بھی وہ جو دینائل ہے نا کسی ایک گاڈ کا جو کریئیٹر ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے جو آپ کو یہ ہدایتیں دے رہا ہے جس کے روح سے انسان کو یہ اس کی ذات ملی ہوئی ہے وہ گارڈ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ تو نکل گیا بیچ میں سے اور جب وہ گارڈ نکل گیا بیچ میں سے اس قسم کا تو یہ باقی جو کنسپٹ ہے میٹیریلزم کا وہ یہی کنسپٹ ہو گیا جو کچھ پینتھیزم کا ہے میں نے اپنے ہاں کتاب میں لکھا ایک جگہ فکر کہ دس پینتھیزم از نتھنگ بٹ میٹیریلزم گرون سینٹیمنٹل مٹیریلزم کے اندر جذباتی چیز کوئی نہیں تھی انہوں نے اس کے اندر جذبات کیا میزش کی امیزش کی اور اس کا نام انہوں نے بینفیزم رکھ دی ورنہ آپ دیکھیے تو اثر کے نتیجے کے اعتبار سے بالکل یہ وہی چیز ہے یہ مین کو یہ سب کچھ ڈینائی کرتی ہے گاڈ بھی نہیں ہے اس کا اور مین کا تعلق بھی نہیں ہے یہی سب کچھ ہے سب اس کے لیے گاڈ کے متعلق صرف دو سیریز آئیں ایک یہ ہوا ٹرانسینڈنس اف گاڈ خدا ماورہ الماورا اس کائنات سے اوپر کہیں اور جسے کہیے ان کی اسلام عرش پر بیٹھا ہوا خدا اب وہ وہاں سے جو بیٹھا ہے تو کائنات سے کوئی تعلق نہ رہا اسے کہتے ہیں ٹرانسینڈینٹ ماورا یس وہاں بیٹھا ہوا یہ جو ہے اس قسم کا خدا ماننا فلاسفی میں اسے کہتے ہیں دی ازم ڈی کیپٹل ای اور آئی بی یہ دوسرے تھیری ہوئی امیننس آف گاڈ کہ خدا کائنات کے اندر ہر جگہ ہے یہ لگے کائنات میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے اس طرح سے تصویر ہم یہ کہا کرتے ہیں یہ جو ہے امیس آف گاڈ ہر جگہ موجود ہے یہ ہے تھیم پی ایچ گاڈ کو کہتے ہیں ڈی وی گاڈ وہ گاڈ ہوتا ہے جس کا ایک مجسم سی نو پرسنل گاڈ جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دیزم کے اندر گاڈ کنسیوڈ آف ایز اے پرسن تو پرسن جو ہے وہ تو کسی خاص پیس کے اندر ہونا چاہیے کہیں ہونا چاہیے تو وہ ماورا ہوتا ہے اس لیے گاڈ کنسیوڈ آف ایز اے پرسن وہ ڈی اور یہ جو ہے گاڈ کنسیوڈ آف اونلی ایز این آئیڈیا یہ آتا ہے امینس آف گاڈ کے اندر فیزمی یہ جو ہے اس طرح سے گاڈ اب یہ اگر کائنات کے اندر ہے تو اس کے اندر محدود ہو گیا بیاونڈ ہے اگر تو سپیشلائز ہو گیا یعنی پیش ہو گئی اس کے لیے یہ دونوں کانسیپٹ بھی غلط قرآن میں آ کے دو دو لفظوں میں ان کو وہ کاٹتا گیا صحیح کانسیپٹ دیتا گیا تھا پلیٹانک تھیوری کو اس نے ایک لفظ میں کاٹ دیا کہ خلق اللہ ہو والارض مماطل الارض بالحق اس کو کریٹ کیا ڈی ایگز ایز اے میٹر آف فیکٹ ایز اے ریالٹی یہ دل ہف کریٹ کی گئی ہے یہ ریالٹی ہے بٹ اے کریٹڈ ریالٹی کریٹڈ ایز اے اینڈ کریئٹڈ ایز اے ریالٹی میں اب فرق ہو گیا ہلاکا جب اس نے کہا تو فائل اس کا الگ ہو گیا وہ مخلوق میں نہیں آیا جب اس نے کریئٹ کیا ہے تو کریئٹ کرنے کے بعد کہا کہ بلحق کریٹ کیا ہے تو یہ ان ریالٹی ایگزٹ کرتی ہے یہ ایلیژ نہیں ہے یہ مایا نہیں ہے یہ سراب نہیں ہے یہ صرف آئیڈیا نہیں ہے یہ سایہ نہیں ہے کسی اوپر کی دنیا کا یہ ایگزٹ کرتی ہے اب ان ریالٹی ایگزٹ کرتی ہے And there is a purpose بھی ہیں ان کیونکہ بلحق تو کہتے اس کو ہیں جو اس کے ساتھ پرپز ہوتا ہے تو اب یہ ساری کائنات ایسی ہوگی جس کو سیریسلی کنسیڈریٹ دیکھ کرنا دیکھا کرنا چاہیے انسان پہلی چیز یہ ہوگی خلا کا نے یہ چیز کہہ دی کہ خالق ہے خالق جو ہے مخلوق سے الگ ہوگا یہ تو ہو ہی کہ وہ خالق بھی ہو تو مخلوق بھی ہو خلا نے یہ چیز جو ہے اس نے یہ کہہ دی انمینس اور ٹرانسینڈنس کے متعلق اس نے یہ چیز کہی یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ مخلوق تو ہو نہیں سکتا اور وہ اسپیشلائز ہے نہیں کسی اسپیس کے اندر تو وہ آ نہیں سکتا اس کے لیے اس نے ہوا ظاہر ول باتیں یہ سب کچھ کہہ دیا لیکن یہ کہ وہ اس طرح سے کائنات سے ماورا کہیں پرسنل گاڈ کی حیثیت سے بیٹھا ہے وہ بھی غلط ہوا محاقم اینا معاقم کم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو وہ دونوں چیزوں بھی اس نے کاٹنی نہ تو اس قسم کا پرسنل گاڈ جو کسی خاص مقام کے اندر محدود ہے ہی از آؤٹ سائڈ دا یونیورس بٹ ناٹ ایکسکلوڈیڈ فرام اٹ کہتے ہی از ان سائڈ دا یونیورس بٹ ناٹ باؤنڈ بائی اٹ یہ قرآن کا کانسیپٹ آ گیا اس کنسپٹ کی روح سے مین کریٹڈ تو ہوا اور اس کون اینڈاؤٹ ود اے پرسنالٹی جو الگ ہو گئی وہ بھی پرسنلٹی جو ہوئی اب خدا کا حصہ نہ رہی کیونکہ یہ کریٹڈ ہے الگ ایک چیز ہو گئی پرسنٹی کا کنسپٹ جو ہے میں نے ابھی ارج کیا تھا کہ یہ بنیادی اس لیے ہے کہ اٹ بیوز دس اے اسٹینڈرڈ فار گڈ اینڈ ایون یہ انسان کی ذات کا تصور ہے جو خیر اور شر کا تصور ہمیں دیتا ہے گڈ وتھ اسٹرینتن ہیومن پرسنالٹی ایون وتھ ویکن کانسپٹ یہ ہے جی یعنی یہ سارا ایشو جتنا تھا گڈ اینڈ ایون کا اڑائی ہزار سال سے اس نے ویفل کر رکھا ہے تمام یہ جتنے فلاسفر چلے آ رہے ہیں اس نے آ کے یوں صاف کر دیا اس के کو یہ ہے اب پرسنالٹی جو ہے وہ ہو گئی اسٹینڈرڈ اس کے لیے گڈ اینڈ کے لیے لیکن پرسنالٹی کی ڈیویلپمنٹ کے लिए। کوئی سپرا پرسنل اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے جس سے یہ के کے ہر وقت دیکھتی رہے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا ڈیٹیریشن اس میں ہو رہی ہے دیر مسٹ بی اینڈ دیٹ اسٹینڈرڈ مسٹ بی سپرا پرسنل یعنی پرسنالٹی سے ابب ہونا چاہیے وہ یہ سپرا پرسنل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہے گاڈ قرآن کی ری کیونکہ گاڈ از دی موسٹ پرفیکٹ اینڈ ڈیویلپڈ پرسنلٹی کیریکٹرسٹک بیسک کیریکٹرسٹک آف پرسنلٹی آر دا سیم ایوری تھنگ یعنی پرس پرسنلٹی از پرسنیلٹی وہ ایک لوئر فارم کی ہو یا ہائر ہو وہ فرق ان کا جو ہوتا ہے وہ کوانٹیٹیٹو ہوتا ہے کوالیٹیولی پرسنالٹی پرسنالٹی ہوتی ہے اس لیے یہ ہیومن پرسنالٹی جو ہے یہ ایک فائنا پیمانے کے اندر وہ کیریکٹرسٹک رکھے گی اور گاڈز پرسنالٹی के अंदर کے اندر وہی کیریکٹرسٹک رکھے گی اب اس کو ایک بیس مل گیا میئرمینٹ کا پرسنالٹی کے لیے کہ ویدر اٹ از ڈیویلپنگ اور ڈلیوری ریٹنگ یہ ہو گیا سپرا پرسنل اسٹینڈرڈ کال گاڈ پرسنالٹی ملی تو اس سے گڈ اینڈ ایون کا میئر ہم کو مل گیا گڈ so جو اس کو انٹیگریٹ کرے اسٹرینتن کرے ایول جو اس کو ڈسنٹیگریٹ کرے اس کو ویکن کرتا ہوا جائے گاڈ مل گیا ہم کو پرسنالٹی کے ریفرنس سے آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں باہر کی دنیا جو ہے دل حق ہو گئی اور یہ ایگزٹ کرتی ہے یہ ہے جی وہ جو پلیٹونک تھیوری تھی اس نے کس طرح سے متاثر کیا ہوا ہے دنیائے فکر کو بھی اور جہان تبوک کو بھی اور قرآن نے آ کر کس طرح چند لفظوں میں وہ اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور اس کی جگہ ایک پوزیٹیو کانسپٹ دے دیا ہمیں اقبال نے پہلی اپنی کتاب اطرارے صدی کے اندر افلاطون کو گھوڑ دیتا ہے گوسکندے گوستند اب گوسکندان قدیم اسے یہ کہتا ہے بھیڑ ہے یہ کم لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں مختلف مقامات کے اوپر کوئی تھی نہیں سنیما کے اندر تو ہے تک جو کچھ نظر آتا ہے نہیں یہ بھی اس بات یہ تو وہ کہتا تھا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ چیزیں آپ کی آئیں یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے میٹر آف ورلڈ کے اندر تب آتے ہیں چینجز ہوتے ہیں آرام چینج ہوتا ہے اس کے اندر میں گاٹ از اباؤ ہیومن پرسنالٹی از اٹ از ڈیویلپڈ اور اسٹرینتھن دس از اباؤ چینج چینج کے متعلق فلاسفی یہ ہے کہ اے تھنک ود چینجز وہ رہتی نہیں ہے فسٹ اٹ سیزز ٹو ایگزٹ اینڈ دین اٹ از ریکنسٹرکٹیڈ بات ٹھیک ہے یہ لیکن ہیومن پرسنالٹی اٹ از باردیو کے الفاظ میں چینج لیسنیس ان اور برگسم کے الفاظ میں اٹ چینج وداؤٹ سیزنگ ٹو ایگزٹ یہ ہے وہ تصور جو اقبال کے ہاں ملتا ہے وہ یہ کہتا یہ ہے کہ اس جہان تغیر کے اندر پرسنالٹی اس طرح سے ڈیویلپ ہو جائے کہ یہ چینجز جو ہے یہ اس کے اوپر اثر نہ کریں چینج کے لیے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اس کا اس کی فلاسفی یہ ہے چینج کی فلاسفی اس کی موجود ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس کو ثبات ہے اور وہ چیز ہے تغ ہے لیکن پرسنالٹی کے متعلق مطلب وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ باعث راب موج سکون گوہر بدے وہ یہ چیز ہے کہ جتنی کتنی پلازم کیزیاں ہیں نا یہ چینجز کی یہ تو اس سیٹ سے تو یہ متعلق ہوں سدق سے تو یہ متعلق ہوں دس فزیکل باڈیز آف مین دیٹ از ابجیکٹ ٹو چینجز لیکن اس کے اندر جو پرسنالٹی ہے جو مورتی اس کے اندر ہے یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوتی تشریح ہے اس کی یہ چیز یہ لائے گا یہاں پہنچنے کے بعد یہ حصہ بالکل اس کا قرآن کے مطابق ہو جائے گا اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دے کے ہم آگے چلیں یہ جتنی ورلڈ آف کنکریٹ کے مطابق یہ چیزیں کیسا چلے جائے گا میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ وہ کہیں اس کو وہ خرد کہے گا کہیں خبر کہے گا کہیں عقل کہے گا کہیں دماغ کہے گا اس کے برس جتنی چیزیں پرسنلٹی کی دنیا سے متعلق رہے گی ان کو وہ نظر کہے گا ذکر کہے گا قلب کہے گا عشق کہے گا جنون کہے گا یہ اگر ہمارے سامنے اس کا فرق آ جائے تو پھر یہ جو چیز اس کے اندر بداہٹ ڈویلٹی نظر آتی ہے نا وہ ایکسپلینیبل ہو جاتی ہے اس میں جہاں جہاں یہ چیزیں آئیں گی جہاں یہ ان تمام چیزوں کے باوجود کچھ اثر لیے ہوئے ہیں یہ تصور کا جو اثر تھا نا جی ان کے اوپر وہ آتا ہے حقیقت میں بار بار اور میں سمجھتا ہوں رائے شہری طور پر وہ آتا ہے زور سے شاعری کے لیے وہ ہوتا ہے بڑا مفید اس لیے وہ وہاں جہاں آ جاتا ہے اس میں پھر کہیں پلیٹو کی تھیوری کی بھی آئیڈیالزم کی بھی تائید ملتی ہے ویدانت کی بھی تعین ملتی ہے ہماست کی بھی تائید مل جاتی ہے اور وہ رومی کو جب لے کے چلا ہے اس میں یا ریل نہانے میں تو رومی تو ہم اس کا بات کیا ہے اس کی رہنمائی کے اندر یہ جب مسافر طے کرتا ہے اس کو اب اب تیرو مسجد بنا رہا ہے تو وہ تو سیری سی بات ہے یہ لیکن آپ دیکھیں گے اس میں کہ ہم اس کو ایسا کاٹتا ہے بعض مقام پہ کہ ہرپ ہو جاتی ہے کہ یہ چیز کیا کہتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو لے کے ہم کریں گے آ... ہم جی ہاں تیسرے سفے پر آ تھے ہاں جی وہ کہتا یہ ہے کہ اثر حاضر را خرد زنجیر پاس اب خرد کے معنی ہم نے سمجھ لی اثر حاضر تذیب مغرب میٹیریلسٹک فلاسفی آف لائف جو ہے اس کے اوپر استوار ہوئی ہوئی ایک گیڈی سے ساری چیز یہ ہے جسے جی. یہ تہذیب مغرب کہتا ہے نا وہ جو میٹیریلسٹک کانسیپٹ یا فلاسفی ہے نا یہ اس پہ بے ہوئی ہے نا یہ اس کی جو وہ اتنی مخالفت کرتا ہے اقبال صرف اس کانسیپٹ کی مخالفت کرتا ہے یاد رکھیے اکبر الہ آبادی کی مخالفت میں اور اقبال کی مخالفت میں بڑا بنیادی فرق ہے اکبر اس کی جو مینیفیسٹیشن ہیں نا وہ ان کی مخالفت کرتا ہے اقبال اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا ہے کہ یہ بال کٹا رہی ہیں اور ان کی, ان کی لڑکیوں کی ہی ہیں وہ, وہ چھوٹا فراک پہن رہی ہیں اور مرد جو ہیں وہ یہ سرف بڑھا رہے ہیں یہ ان کے یہاں یہ زندگی ہیں یہ مینیفیسٹیشن کو نہیں وہ زیادہ پڑ وہ تو اس بیسک کانسیپٹ جو تھا میٹیرئل کے کانسیپٹ اس کے خلاف جاتا ہے اس کو وہ عصر حاضر کہتا ہے اور اسی لیے کہتا ہے کہ اس کی خرد زنجیر پاس خد کی اپنی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جن سے یہ آگے نہیں جا سکتی اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ حواس دیتے ہیں سینسز دیتی ہیں. اور سینسس جو ہیں وہ کتنی ہی کیوں نہ آپ اوپر لے جائیں بہرحال ان کی ایک حد ہوتی ہے وہ اس سے آگے جا نہیں سکتی تو جو اس کو ڈیٹا فراہم کرنے کے ذرائع ہیں وہ جب ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے تو اس کی پوری انفارمیشن جو ہے وہ بھی ایک محدود ہو گئی اس مدد انفارمیشن سے جو, جو یہ ریزلٹ اچیو کرے گی وہ بہرحال محدود ہوں گے یہ ہے وہ زنجیر جو اس کے پاؤں میں ہوتی ہے زنجیر پاؤ جو اس نے یہاں کہا ہے یہ بڑی سنی چیز ہے اس کے مقابلے میں جب یہ وہی کو لائے گا تو وہی جب زنجیر پا نہیں ہوگی وہ ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو انفائنائٹ ہے خرت باہر زنجیر پاور ہی ہوتی ہے تو اثر حاضر راہ خرت زنجیر پا جانے بے تابے کے مندارم فجا اب اس کے تقابل میں وہ دوسری چیز جیسے وہ سوز اور گداز اور یہ آرزو جس کی تعبیر گرد ہے وہی انسانی ذات اور پرسنالٹی کی دنیا بھی آ ہے وہ کہاں ہے ہا بر خیش وی پی پے چد وجود تا یکے بے تا جاں آیت پرو کیا تیت؟ تیت یہ ہے اس قدر اس طرح کی تڑپنے والی جان جو ہے وہ ایسے ہی وجود میں آ جاتی ہے سر کرم ہا عمر ہا اپنے آپ پہ ایگزٹینس جو ہے وہ چیچہ رہتی ہے اور پھر کہیں جا کر اس قسم کا ایک وجود جو ہے وہ, وہ کائنات میں یا دنیا میں آتا ہے یہ چیز اقبال نے بہت مقامات سے کہی ہے وہ جو عام شعر ہے اس کا ہزاروں سال مرجہ اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا وہ بھی یہی ہے لیکن اصل اس کا شعر جو ہے وہ وہ ہے عمر ہا در کعبہ و بتخانہ لی نالد خلد حیات کاز بز میں عشق یک دا آئے راز آئے درون وہ یہ کہتا ہے اس میں کعبہ و بتخانہ کے اندر حیات کو وہ بنا رہا ہے تو یہ جو چیز ہے نا اصل میں یہاں بھی اس نے عمر ہا کہا ہے اپنے شیر میں بھی عمر ہا کہا ہے یہ عمر ہا کا تصور جو ہے نا یہ غالب کے ہاں کا ہے وہ غالب بھی یہی کچھ اپنے متعلق کہتا ہے عمرہا کہ چرخ بے کہ جگر سوختائے ایے انداز اپنا ہے عمر ہا چرخ بے کہ جگر سوختائے کیوں مناز دودا آزر نفساں اس میں تقدر سی بات ہے ازدا آگر نفساں عمر ہا چرخ بے گرد میں کہ جگر سوختا ہے کیوں من ازدا آگر نفساں میزر می یہ آسمان کتنی گرد سے لیتا ہے کب کی سیخ کی طرح کہ کہیں پھر جا کے میرے جاتا ہے کہ جگر جگر سوختا یہ آگر نفساں یہ آگ کے بنے ہوئے جو ہیں ان کے خاندان سے کہیں جا کے اس قسم کا پھر یہ جیتا پیدا ہوتا ہے اتنے ہی وہ پربھاؤ کی چیز کی طرح گردشن لیتا ہے چل کر اس میں تغل ہے عمر ہا برخیش میں تیز وجود تا جے تاپ جاں حایت فروغ گرنارن جی